بخیل کا قصہ ایک بخیل آدمی نے ایک لکڑ کو مزدوری پر رکھا تاکہ وہ اس کی لکڑیاں کاٹے لکڑیاں زیادہ تھی اس لیے اجرت بھی زیادہ بن رہی تھی تو اس بخیل آدمی نے سوچا کہ میں بھی لکڑ کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤں تاکہ اس کی اجرت کم ہو جائے چنانچہ وہ بیٹھ گیا جب لکڑ کلاڑی مارتا تو وہ بھی اپنے منہ سے آواز نکالتا جب کام ختم ہو گیا تو اس نے لکڑہارے کو آدھی اجرت دی اور صرف منہ سے آواز نکالنے کے بدلے باقی آدھی اجرت کا خود کو مستحق قرار دے دیا اس معاملے پر جھگڑا ہوا اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا قاضی سمجھدار اور ہنس مکھ تھا اس نے اس بخیل آدمی سے کہا کہ لکڑ کی پوری اجرت مجھے دے دو اس نے دے دی تو قاضی نے ایک ایک درہم صندوق میں پھینکنا شروع کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ درہم لکڑہارے کے اور ٹن ٹن کی آواز اس بخیل آدمی کی